میرے محترام میں نے عرض کیا تھا کہ سورت انفال کے کتنے حصے ہیں جی دو حصے پہلی حصے کے اندر کون سا مضمون ہے کہ غنائم کا مال کون ہے اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس مضمون کو اجمالی طور پہ بیان کیا تفصیل کے ساتھ اجمالی طور پہ اب اس کی تفصیل ہے اور دوسری سورج کیا تھی کتنی علطیں تھی سات علطے پانچ قوانی ادھر برعکس ہوگا سات قوانی اور پانچ علطیں ہوگی دوسرے حصے کا پہلا مضمون لکھو دوسرے حصے کا پہلا مضمون بتفصیل دوسرے حصے کا پہلا مضمون بتفصیل ما ماں اے لال پانچ الفوں کے ساتھ دوسرے حصے کا پہلا مضمون بھی تفصیل ہے خمسہ پانچ علقوں کے ساتھ وال جان لو تم ان غلم تم یہ ماں موصولا ہے جی اس کو انما کلم کا نہ بنانا اور جان لو تم تحقیق وہ چیز جس کو تم نے بطور غنیمت کے حاصل کیا یہ منشین بیان ہے ماں کا تو غنیمتوں کا حکم کیا ہے جی اس کا پہلے کا نکالا جاتا ہے کیا نکالا جاتا بھی قوم وہ قومس جو ہے نا اس کے مالک اللہ ہیں اور حضور کیا ہیں نئے قوم سے حضور اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے بھی نکال لیتے تھے خرچہ اپنے رشتے داروں کے لیے بھی یتیم و مسکنوں کو بھی خرچ کرتے تھے سمجھے جی باقی کتنے حصے تھے چار حصے و مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے جس کی سواری ہوتی نا گھوڑا اس کو دو حصے دیے جاتے ایک اپنا ایک سواری کا گھوڑے کا سمجھے اور جو پیدار ہوتے ان کو ایک حصہ جاتا یہ تقسیم ہے فنکم ساہو پاس بے شک واسطے اللہ تعالیٰ کے پانچواں حصہ ہے اس کا اور واسطے رسول کے کہ رسول کے نیچے لکھو مسارف خمس اب مسئلہ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کا حصہ کیا ہو گیا ختم اور آپ کے رشتہ داروں کا حصہ ہوتا تھا آپ کی وجہ سے تو آپ کے جو رشتہ دار ہونا دنیا دار سید ہوں اور کیا ہوں ہاں ان کا تو حصہ ختم ہے چندے ہاں اگر فقیر ہیں تو آگے ہے نا یتا مساکی تو مسکین ہے تو دوسروں کے بانسبت زیادہ حقدار ہے سید ہو اور مسکین ہو تو خمس کا حقدار دوسروں کے بانسبت کا ہے زیادہ ہے تو اب مسارف کتنی باقی رہ گئے یتیم اور کیا مساکین اور کون واہ بنتی مسافر لیکن مساکین میں سے جو سید ہو نا اس کا درجہ کیا پہلے رکھ دو ٹھیک ہے نا آ حضور کے قرب کی وجہ سے اور جو دو پہلے مصرف ہیں وہ اس وقت ختم ہیں حضرت بھی اور آپ کے رشتہ دار غنی کون جی دولت مند رشتہ دار یہ سمجھی بات سمجھ. یہ واسطے رشتہ داروں کے یتیموں کے مسکینوں کے مسافروں کے ان کون تم آمن تم بلّا مختصی اس کا مقتضی کیا ہے ایمان باللہ جب اللہ رسول کے ساتھ ایمان ہے تو ان کی تباہ کرو اگر ہو تم ایمان لا کے ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس چیز کے کہ اتارا ہم نے اپنے بندے کے اوپر ملائکہ نیچے کا لکھو فرشتوں کی مداد اور جو کوئی اتارا ہم نے اپنے بندے کے اوپر فرشتوں کی مداح دن فرقان کے فرقان کے نیچے کیا لکھنا ہے بدر یوم الفرقان کا یوم بدر جس نے حق کو باطل کے درمیان کیا کر دیا فرق اور فیصلہ کر دیا یوم تقل جماعت یعنی جس چین ملی تھی دو جماعتیں اور اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں دنیا کے اس کال اب جہاں آئے گا وہ کیا ہوگی جی اللہ اللہ تو ایک لکھو اب مسلمانوں کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ مسلمان کہاں سے گئے تھے جی مدینے سے ٹھیک ہے نا تو مسلمان اس طرح سے جا رہے ہیں تو مدینے کے قریب ہیں یا نہیں اور کفار کہاں سے آ رہے ہیں مکے سے وہ مدینے سے کیا ہوئے دور ہوئے اور ابو سفیان کا قافلہ لائے در ہے وہاں नीचे تو نیچے نیچے سمندر کی زمین کا ہوتی ہے نیچے ہو نیچے اندار. یہ وہی نقشہ ہے دیکھو جی جب کے تھے تم اوپر کنارے قریب کے کریب مدینے کے کریب اور وہ تھے مشرقین مکہ اوپر کنارے کس کے دور کے ورک اور کافلا نیچے گزر گیا تھا تم سے نیچلی سطح سمندر والی ولو تواتم اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تمہارا کن کے ساتھ وعدہ ہوتا او مکے کے مشرقین کے ساتھ تو ہو سکتے وہ وعدے خلافی کرتے کیا وہ کیا کرتے وعدہ خلافی کرتے تو تم آپس میں جمع نہ ہو سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں کیا کر دیا جمع کر دیا جب اللہ نے جمع کیا تو مال غنیمت کا سنمال کون ہے؟ اللہ ہی ولو تم اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرتے تو اختلاف کر سکتے تھے میاج کے اندر بالکن جمع ولاکن کے بعد کیا عبارت معروف ہے لیکن اللہ نے تم کو اکٹھا کر دیا لک اللہ تاہ تکمیل کر دے اللہ تعالی ایسی چیز کی کہ کان مفولہ جس کا کرنا منظور تھا وہ کیا تکمیل تھی کہ باطل مٹ جائے حق کو کیا ہو غلبہ ہو وہ اس کے ساتھ ہونا تھا تاہ تکمیل کر دے اللہ ایسے کام کی جس کا کرنا منظور تھا لیا لمن ہال کا ممبنا تاکہ گمراہ ہو یا ہلاک کا من کیا ہے گمراہی تاکہ گمراہ ہو جو گمراہ ہوتا ہے بعد دلیل واضح کے ان بمانے بعد حق واضح ہو جائے گا یا نہیں جب حق واضح ہو گیا تو جو آدمی گمراہ ہو تو ہوگا دلیل تو آ اس کے سامنے بعد حق واضح کے بیا وَا من ہیا اور ہدایت پائے یہاں یا, یا, یا بمنے اور ہدایت پائے جو شاید ہدایت پاتا ہے بعد کے اس کے حق واضح ہونے کے جو مرتا ہے گمراہ ہوتا ہے وہ ہو اور جو ہدایت پاتا ہے وہ بھی ہدایت پہ حق واضح ہو گیا بھائی نلا سمی علی اللہ تعالی سننے والے ہیں جاننے والے ہیں اس جوڑی کا حملہ اللہ تنبر کتنی جی دو حضور نے خواب دیکھا کہ مشرقین بالکل تھوڑے ہیں حالانکہ مشرق زیادہ تھے تھوڑے تھے لیکن حضرت کو خواب میں دکھایا گیا کہ مشرق تھوڑے ہیں اب اس کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ مغلوب ہوں گے تھوڑے ہونے سے مراد کیا تھا بھائی خواب کی تعبیر نہیں ہوتی تھوڑے ہونے سے مراد کیا تھا کہ وہ مغلوب ہوں گے اس لیے تھوڑے دکھائے گئے اور دوسری تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ جتنے مشرق آئے تھے نا ہزار مشرق تھا نا تو ان میں سے ستر کا مارے گئے اور باقی جتنے بچے ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اکثر کیا تو حقیقت کے اندر جنہوں نے موت کفر کے اوپر موت آنی تھی وہ تھوڑے تھے یا نہیں تو حضور کو خواب میں اس لیے دکھایا گئے کہ حقیقت جو کافر رہیں گے وہ کیا ہوں گے تھوڑے ہوں گے دو تعبیریں جب دکھلاتا تھا تجھ کو وہی مشرق اللہ تعالی تیری نیند کے اندر توڑے بلا اراہم اور اگر دکھاتا تجھ کو وہ کثیر لفشل تم البتہ ہمت ہار جاتے تم یہ صحابہ کو خطاب ہے حضور کو نہیں ہے کیونکہ جمعہ ہے نا حضور کو ہوتا تو لفلتا ہوتا البتہ ہمت ہار جاتے تم اے صحابہ اور جھگڑا کرتے تم بیچ معاملے لڑے کے نہ لڑتے لیکن اللہ نے بچا لیا بے شک وہ جاننے والا ساز رات کے بھائی یوری کو موہم ہم اللہ ترمر کتنی دی. پہلے خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کافی تھوڑے ہیں پھر مومن ہے نا ان کے سامنے جب آئے نا تو وہاں بھی تھوڑے دکھائے گئے یہ مختلف اوقات کے اندر ہے پہلے آپ نے پہلے زیادہ بھی دکھائے گئے اور کسی وقت کیا دکھائے گئے ہاں پہلے تھوڑے دکھائے گئے تاکہ ابتدا بالکت ہو جرت کے ساتھ پھر زیادہ دکھائے گئے تاکہ جوش خروش سے لڑے اور جب دکھاتا تھا تم کو وہی مشرق جب ملے تم تمہاری آنکھوں کے اندر کیا دکھاتا تھا اللہ کلی موجہ حضور کا بھائی کل لے لو کم اور کلیل دکھاتا تھا تم کون ان کی آنکھوں کے اندر وہ بھی تمہیں کلیل نظر آتے یہ موجہ تھا تم بھی انہیں کلیل نظر آتے تھے یہ حقیقت تھی کی. کیا تھی بھائی حقیقت میں مسلمان کیا تھے تھوڑے تھے نا تو قلیل دکھاتا تھا تم کون ان کی آنکھوں کے اندر لکھی اللہ حکمت یہ حکمت پورا کر دے اللہ تعالیٰ تکمیل کر دے ایسے کام کی جس کا کرنا منظور تھا یہ بھی گزر چکا ہے اس کا مانا اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سارے معاملات یا یو لذین قانون جہاد نمبر ایک جہاں قانون کتنی آئیں گے جی سات نا اور کتنی پانچ قانون جہاد نمبر ایک جس میں جہاد کے چھ آداب مذکور ہیں جس میں جہاد کے چھ آداب مذکور ہیں قانون جہاد نمبر ایک ایمان والو جب ملو تم ایک جماعت کو کفار کو پسبتو ثابت قدم رہو نمبر ایک واضح اللہ کثیرہ نمبر کتنی دو یاد کرتے رہو اللہ کو بہت کوئی جہاد میں ذکر اللہ ہو جیسے جماعت توری والے گشت کرنے جاتے ہیں نا تو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں برکت ہوتی ہے تاکہ تم کامیاب ہو واطی اللہ یہ نمبر کتنی نہیں جی؟ کہا مانتے رہو اللہ کا روزتے رسول کا فرما برداری میں رہو اب ایک جگہ دیکھو نا جہاد کے اندر فتح میں تاخیر ہو رہی تھی جی صحابہ کرام نے جائزہ لیا حضرت عمار نے فرمایا دیکھو سنت نہیں چھوٹی ہوئی تو سنت کون سی چھوٹی ہوئی تھی مسوا کی تو مسواں کی برکت سے فتح ہوئی یا نہیں جب انہوں نے مسوا کرنا شروع کیا نا تو کافروں نے دیکھا یہ کیا کر رہا ہے انہوں نے سوچا کہ پہلے تو لڑتے تھے کس کے ساتھ ہتاروں کے ساتھ اب یہ تین داں دیکھ جائیں گے بھاگ جائے جی. کرو اللہ کے اس کے رسول نمبر تین گلاز اور نمبر چار اور آپس میں نہ جھگڑو تو بھائی ہمیں آپس میں آپ جھگڑنا چاہیے ہمارے لیے بھی میدان جنگ ہے اور کیا ہے کافروں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ نہ جھگڑے آپس میں اور نہ جھگڑو تو نمبر چار تر چلو بس کم ہمت ہو جاؤ گے اور چلی جائے گی ہوا تمہاری دشمن کے سامنے جو طاقت ہے نا تو تمہاری وہ ہوا اکھڑ جائے گی واسپیرو نمبر پانچ صبر کرو بے شک اللہ تعالی صاف صبر کرنے والوں کے ہے بلا تو نمبر چھ خلوص نیت نمبر چھ نیت بھی خالص ہو اور نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے احوال سلاسا کے ساتھ باتران کے نیچے کیا لکھنا ہے تین حالتوں کے ساتھ یہ کافر لوگ تھے ابو جہل والے اور نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جو نکلے اپنے گھروں سے احوال سلاسا کے ساتھ تو تین احوال کون سے ہیں باتران نمبر اے ریا ان ناس نمبر دو یس نمبر تین ایک تو اکڑتے ہوئے اکڑتے ہوئے تکبر کے ساتھ وریا اناس اور لوگوں کے سامنے کیا کیا دکھلاوا کرتے تھے خلوص نہیں تھا اور روپتے تھے اللہ راہ سے اور اللہ ساتھوں سے کرتے تھے احاطہ کرنے والا تھا تو کتنی حالتیں تھیں کافروں کی تین مسلمان اس سے بچے واحد نمبر کتنی جی چار مقام بدر کے اندر شیطان آ جی اپنا لشکر لے کے شیطان جی اپنا لشکر لے کے آ گیا کی شکل میں بنو کنانہ ایک قبیلہ ہے اس کا سردار کا نام کیا تھا سورا اس کی شکل کے اندر شیطان آ جی اپنا لشکر لے کے کہ میں تمہارا کیا ہوں حامی ہوں امداد کروں گا تمہاری جب شیطان نے دیکھا کہ آسمان سے کیا اتر رہے ہیں پرشتے اس کو نظر آتے ہیں تو بھاگا دم دبا کے <laughs> یہ اللہ نے امداد کیا نہیں اللہ تمبر چار اور جب مزین کی آواز ان کے شیطان نے بے سوراتے سوراکا سورا کا کی شکل میں آیا مزین کی آواز ان کے شیطان ان کے, کے امال کو اور کہنے لگا نہیں کوئی تیغال وسط تمہارے آج کے دن لوگوں سے بہن اللہ ل اور بے شہ میں تمہارا حامی ہوں حامی مددگار منس ترات پر جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں دو جماعتیں جب ایک دوسرے کے مقابل ہوئی کتنی دو جماعتیں لاکا سال آ کے بائے وہ پھر گیا اپنے ایڑیوں پہ دوم دبا کے بھاگا کتے کی طرح وہ کالا بری لگا بے شر میں بری ہوں تم سے وہ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل کا تھا نا بھائی فارس مین ہی شام, سمجھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ لیے کھڑا تھا کون کہتا جب فرشتوں کو دیکھا نا تو بھاگنے لگا تو کہے بھاگ, بھاگ, بھاگ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے وہ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہا? ہا. تو ایسے مثال ہے جیسے وہ ایک مرغا اگان دے رہا تھا درخت کے اوپر تو نیچے کیا آ گیا جی بلا آ گیا. تو مرغے کو کہنے لگا اگان تو دیا امامت تو کراؤ اور نیچے امامت کرا اب یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں کتا آ جی کتے کو دیکھا بلّا تو وہ دوڑا مرغے لو کہاں جا رہا ہے بری ہوں تم سے انی تراؤن بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے کس کو دیکھ رہا ہوں فرشتوں کو خاف اللہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اے چور دا پوتراسو بھی بنا ہوا ہے آہ اب صوفی بن گیا خدا کا خوف ہے بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے اللہ سخت سزاب دینے والا ہے یقول المنافقون علت نمبر پانچ دیکھو تمہاری جماعت بالکل مختصر تھی تین سو تیرہ تھے نا تو جب میدان کی طرف گئے تو منافق بھی ان پہ تانا لگاتے تھے دیکھو یہ مرنے گئے ہیں تین سو تیرہ غیر مسلح ان کا مقاع تو مرنے گئے ہیں تو منافق بھی کیا کرتے تھے تانا ادھر مکے کے کافر بھی کیا کرتے تھے تانا یہ لے جائیں گے قلت نمبر پانچ جب کہتے تھے منافق مدینے کے اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی کس کی کپر کی یہ مکے والے غر رہا اولہ ہم دوکھے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے لیکن حقیقت یہ ہے جو تبکل کر کے اللہ پہ اللہ غالب ہیں حکمت والے ہیں ولاؤت جت وف الزین کا فرو منافقین اور کفار کا جب حال آیا نا تو ان کا انجام بیان ہو رہا ہے انجام برزخی کفار کا انجام برزخی انجام برسی کا کوئی موت کے وقت اور موت کے بعد برزخ میں کیا ہونا ہے ان کا جو مرتا ہے آدمی کہاں چلا جاتا ہے اعلیم برزخ میں انجام برزخی اور اگر دیکھے تو جب جان قبض کرتے ہیں کافروں کی کون فرشتے کیسے قبض کرتے ہیں ان کی بونا بجوا اخبار ہاں. مارتے ہیں منہ کو ان کے پیچھے کو تم دیکھ ایک ڈنڈا مارا منہ پہ ایک مارا پیچھے پہ جیسے گدا ہوتا ہے گدے کو مارتے ہو پیچھے آ رہے چلے یہ اخبار <laughs> <laughs> یہ ہے ان کا حال مارتے ہیں ان کے منہ کو ان کے پیچھے کو وہ یقول عذاب اور ہری زوکو سے پہلے یقول معذوب ہے وہ یقول کہتے جاتے ہیں فرشتے کہ چکھو عذاب جہنم کا جہنم کا عذاب شروع ہو جاتے قبر کے اندر زال کابمہ قدم سبب عذاب یہ عذاب بس اس کے کہ مقدم کیا تمہارے ہاتھوں نے اور جان لو کہ اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوق بھائی زلام کیوں کہا اس کا نقطہ پہلے پڑھ چکے ہو یا نہیں کہ اللہ ظلم نہیں کرتے دل فرض کریں تو کیا ہوں گے زلام ہوں گے اپنی شان کے مطابق تخیف دن دا بوم کا ددا بیال فرول ان کفار مکہ کی کہ نسل حالت فرون والوں کے ہے تو یہ تشبیح دی گئی ہے یا نہیں تو کس بات میں تشبی دی گئی ہے سزا یاب ہونے میں کیا جیسے ان کو سزا ملی تھی ان کو بھی سزا مل رہی ہے یہ تجبی ہے سزا یاب ہونے میں حالت ان کی مثل حالت کرون والوں کے اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے انہوں نے جٹلایا اللہ کی ایتوں کو اللہ یہ انجام کفر پت پکڑا ان کو اللہ نے بس گناہوں کے بے شک اللہ کبھی ہیں سخت عذاب دینے والے ہیں کا اے سنت اللہ کا بیان لکھو یہ عذاب اس لیے دیا گیا ہے ان کو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو جلدی گرفت نہیں کرتے پہلے اللہ تعالی اقوام کو بغیر عذاب کے رکھتے ہیں محلت دیتے ہیں دنیاوی لحاظ سے اچھی حالت ہوتی ہے ان کی لیکن وہ نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتے بجائے شکرانے کیا کرتے ہیں کف کرتے ہیں جب اپنی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں پھر ان کے اوپر کیا جاتا ہے عذاب آ جاتا ہے اب مکے والے دیکھو نا ان پہ عذاب آیا تھا پہلے نہیں آیا تھا نا دنیا کے اندر خوشحال تھے ایک محلت تھی اللہ کی طرف سے نبی بھی نہیں آئے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تقزیب کیا نہیں آپ دیکھو حالت تبدیل کر دی حضور کی مخالفا تقزیب پہلے تو حضرت تھے ہی نہیں تقزیب کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا جب حالت ان کی بدلی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھرکہ دے دیا پہلے محلت جو تھی ختم کر کے زاب دے دیا سنت اللہ یہ عذاب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں تاکہ تبدیل کرے ایک نعمت کو تو ان کے اوپر کون سی نعمت تھی امحال والی کیا مولا دے رہی تھی. چا. ایک نعمت کو کہ انعام کرتے ہیں اس کے اوپر کسی قوم کے یہاں تاکہ تبدیل کرتے ہیں اس حالت کو جو ان کی جانوں کی ہاتھ ہوتی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں کداب علیہ فرون پہلے بھی کتاب عال فرون تھا لیکن وہ تصبیح کس کے اندر تھی سجاب ہے اب بھی کتاب عل فران ہے یہ تصبیح کیا ہے یہ نمونہ تغیر ہے وہ تشبیہ تھی سزا یاب ہونے میں یہ تصبیح کس میں ہے نمونہ تغیر تبدیلی کا نمونہ نمونہ تغیر بھائی جب تک موس علیہ السلام نہیں آئے تھے تو فراؤن والوں نے کسی کی تقزیب کی تھی ٹھیک ہے محلہ اللہ کی طرف سے عائش کر رہے تھے جب موس علیہ السلام آئے تو تقزیب کی تو اپنی حالت کو بدلا نا پھر انہوں نے اپنی حالت کو مکے والوں کی حالت بدلی یہ نمونہ تغیر ہے مصر حارت علیہ کے جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جٹھلایا دیکھو نا تبدیلی کی نا حالت کو بدلا اللہ کیا ہے ایتم کے ساتھ حالات کیا ہم نے ان کو بس باب گنا کے اور غرب کیا ہم نے مطالعے کے ان فرون کو اور سب کے سب ظالم تھے ان شرط دبا یہ زجر ہے نیچے زجر لکھو اور اوپر لکھ لو جی کتال کفار کے بعد کتال اہل کتاب کا بھی کتال کفار کے بعد کتال اہل کتاب کا بیان یہ لکھنے کے بعد شان نزول لکھو نازلط فی قریضہ یہ ایتیں کس کے بارے میں نازل ہوئیں آ, بلو قریضہ کے بارے میں یہ ابھی ان کا ذکر پہلے پڑھ چکے ہو یہودی سے نازلت فی قرائدہ ان شرت دبا بے شک بدترین لوگوں کے نزدیک اللہ کے اللہ دین کا فروغ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پسوئی مان نہیں لاتے اللہ یہ وہ ہیں کہ معاہدہ کرتا ہے تو ان سے پھر توڑ دیتے ہیں اپنے آحات کو ہر باری کے اندر اور وہ نہیں ڈرتے اللہ تعالی سے یہ بنو قرائضہ تھے نا بنو نظیر نذیر بنو قرآذ حضور کا ان کے ساتھ کیا تھا وعدہ تھا وعدہ یہی تھا کہ آپ کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے لیکن غذبۂ آذاب کے اندر دشمنوں کے ساتھ رہے ادھر ساز باز کرتے رہے کن ان کے ساتھ مکے والوں کے ساتھ حضور پوچھتے تو کہتے جی بھول گئے ہیں معافی کرو آئندہ ہم کیا کریں گے آج سے پکے رہیں گے لیکن نہیں رہتے تھے فائما تس کا فن نہ ہوں قانون جہاد نمبر دو قانون جہاد یہ ہے کہ اس قسم کے آدمی جو آحد کی خلاف ورزی کریں نا جو احد کی کا کریں خلاف ورزی کریں ان کو ایسی مار دو ان کو ایسی مار دو کہ دوسروں کے لیے بھی کا بن جائے آ, عبرت بن جائے دوسروں کے لیے ہاں. تاکہ دوسرے بھی رک جائیں کہ خلاف یاد نہیں کرنا قانون جہاں نمبر دو پس اگر آگ قابو پائیں ان کو بھی جنگ کے پس بھگا دے بس سبب مارنے ان کے بے من بے کتال ہیں پس بھگا دے بس بگا دے مارنے ان کے ان لوگ وہ جو پیچھے ہیں اتنا مارو کے پیچھے رہنے والے ہی برت حاصل کریں تاکہ وہ سمجھیں تو حضرت نے بنو قرضہ کو مار دیا دی نہیں حضرت ساز نے فیصلہ یہی سنایا کہ جتنی ان کے بڑے بڑے بالغ مرد ہیں نا ان کو قتل کر دو ان کے لڑکوں کو عورتوں کو غلام بنا دو آنکھیں کھل گئی بھائی متحفن من قومن اور اگر اندیشہ کریں آپ کسی قوم سے خیانت کا یعنی ایک قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے کیا ہے معاہدہ ہے بنو قرائدہ کے ساتھ جو معاہدہ تھا انہوں نے آج شکنی کی یا نہیں بالفل لیکن ایک قوم کے ساتھ معاہدہ ہے انہوں نے آہد شکنی نہیں کی لیکن ان کے آثار ایسے ہیں کیا کہ آئندہ کے لیے آج شکنی کرنے والے ہیں تو آپ ایسے کریں ان کو بلا کے کہہ دیں کہ تمہاری بدنیتی واضح ہو رہی ہے اب ہمارا تمہارا معاہدہ کیا ختم جب ختم کر دو نا پھر ان کے ساتھ لڑو ایسمچ معاہدہ ختم کرنے سے پہلے نہ لڑو پہلے ان کو تنگ دیکھو نا اسلام کتنا سکھاتا ہے دیکھو بات کیا نا تنگ اور اگر اندیشہ کرے تو کسی قوم سے اس قوم سے مراج کون ہے معاہدین نیچے لکھو جن کے ساتھ معاہدہ ہے اگر اندیشہ کرے تو قوم واحدین سے فیانت کا پس پھینک دے طرف ان کے ان کے احاد کو فم ہم. ان کے احاد کو پھینک دو اللہ سوا برابر سرابر ہو جاؤ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کر دے کس کے, ذات؟ کے ساتھ کیونکہ اطلاع نہ دو نہ تو پھر کیا ہے یہ خیانت ہے ولا یا بن کافر صاحبہ کو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ تھا عیسائیوں کے ساتھ وہ معاہدے کی تاریخ ختم ہونے پہ تھی تو حضرت معاوضہ نے کیا کیا ان کی سرحدوں کے قریب کیا فوج لگا دی بالکل تیار ہو گئے سمجھے کہ معاہدہ ختم ہوگا اور کیا کر دیں گے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 WW.s Shahide